السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بریکم السلام ورحمۃ اللہ ایک مقتدی اگر فرض نماز میں شامل ہوتا ہے اور اس کی پہلی رکعت نکل جاتی ہے اور اس کے بعد امام صاحب کی نماز مکمل کر کے جب سلام پھیرتے ہیں اور مقتدی بے خیالی میں ایک طرف سلام پھیر لیتا ہے پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں نے تو ایک رکعت میری نکل گئی ہے اور دوبارہ وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنی نماز مکمل کرتا ہے تو کیا آخر میں اس کا سجدہ سہو لازم ہوگا مقتدی نے سلام پھیر لیا امام صاحب کے ساتھ وہ تھا مسبوک مقتدی کی چار قسمیں کتنی قسمیں مقتدی کی چار قسمیں ایک تو ہوتا ہے مدرک مدرک نکلا ہے ادراک سے جو شروع سے آخر تک امام کو پائے اور ایک ہوتا ہے مسبوک جس کی ایک یا زائد رکتیں نکل گئی ہوں اور امام کو اس نے جماعت میں پا لیا اور ایک ہوتا ہے لاحق لاحق یہ ہوتا ہے جیسے امام مسافر ہے اس کو شروع سے پایا اور آخر میں امام نے قصر نماز ادا کی اور دو رکت پہ سلام پھیرا اور وہ تیسری رقط کے لیے کھڑا ہو گیا اس کو دو رکتِ بغیر قراعت کے سورہ فاتحہ کی مقدار خاموش کھڑے رہنا ہے اس لیے کہ وہ ابھی تک امام کی اقتدام ہے اگرچہ امام کو کلام جائز ہو چکا ہو سلام پھیر چکا تو وہ کھڑے ہو کے دونوں رکتوں کے اندر قراعت کی مقدار سورہ فاتحہ کی مقدار خاموش کھڑا رہے گا وہ کہلاتا ہے لاحق اور ایک چوتھی قسم ہوتی ہے مسبوک لاحق یا لاحق مسبوک وہ, وہ اسی مسافر کی مثال لے لیجئے کہ اگر اس کے ساتھ اس کی ایک رکت گزر گئی اور اس کے بعد اس نے صرف ایک رکت میں اثر یا عشاء کے فرض میں پایا اس کو تو وہ مسبوک بھی ہوا اور لاحق بھی ہوا تو مضبوط اس طرح سے ہوا کہ اس کی ایک رکت چھوٹ گئی اور لاحق اس طرح سے ہوا کہ ابھی اس نے دو رکتیں بغیر قرآد کے ادا کرنی ہیں اور مسبوک لائک کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کھڑا ہوگا تو پہلے کرایت والی رکت ادا کرے گا پھر تشہد کرے گا دو رکت کا اور اس کے بعد دو رکتیں بغیر کرایت کا ادا کرے گا جو صورت آپ نے بتائی وہ صرف مصبوق کی ہے خالی مضبوق ہے اس صورت کے اندر وہ کیا کرے گا اس کے لیے ویسے تو حکم یہ ہے کہ جب امام صاحب پہلا سلام پھیرے تو وہ خاموش ابھی ٹھہرا رہے اس ٹھہرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام سے کوئی ایسا صاحب واقع ہوا ہو جس کی وجہ سے سجود صاحب اس پہ لازم آئے ہوں تو اگر سجدہ صاحب امام کر رہا ہے تو وہ سدہ صاحب میں بھی امام کا ساتھ دے گا دوسرے سلام پر اس کو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے <تصفح> ہونا ہے اگر غلطی اس سے ہو گئی وہ بھول گیا کہ امام صاحب نے سلام پھیرا اور اس نے ساتھ میں سلام پھیر لیا ایک سلام پھیرا یا دونوں سلام پھیر لیے جب تک کوئی عمل مفسد نماز اس نے نہیں کیا یعنی کوئی بھی ایسا عمل کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے کسی سے بات کرنا دو ہاتھوں سے حرکت کر لینا یا آ, کسی کی بات کا جواب دے دینا یا قبلے سے سینے کا پھر جانا کوئی بھی ایسی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اگر نماز کے اندر ہوتا اور وہ کرتا تو نماز فاسد ہو جاتی اگر ایسا کوئی کام نہیں کیا تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی آ, جو فوج شدہ رکت ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے اور سنا بھی پڑے تاغذ و تسمیہ پڑھے سورہ فاتیہ پڑھے اس کے ساتھ صورت ملائے رقو میں جائے اور بقیہ نماز پوری کرے اور آخر میں سجدہ صاف کرے اس لیے کہ اس نے سلام جو ہے وقت سے پہلے پھیر دیا والا